تو سلام both come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 ہے ضرور بڑھاوا گا توجہ فرما کر دے کے ہاتھ ہاتھ دکرانہ جنا فکیرات کی تھی رب دی مرضی نے مطابق تک استعمال کر دے پھر ہاتھ چاقت ہوں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 سخی سلطان باہو پھر سن لیا فرماؤں تن من یار دا من شہر بنایا دل بچ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 اکھاں تو بغیر بنا جائے کئی نو اکھاں لا چھوڑیاں نے جے اکھاں تو بغیر بنا انہاں آزمان نو آزماناوا تو صبر کر جنہوں اکھ دیتی اے یہ آزماوا تو شکر کر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 تک چمکن تو پہلو تخت بلکی ہی سہا کر چھوڑیا مرا بولو سبحان اللہ مر توجہ بول سبحان اللہ بول سدکے جاوان قربان جا حضرت سلیمان پیغمبر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 ہر نعمت ہر نعمت مولا دی مردی کے مطابق استعمال کروائے جناب سلیمان پیغمبر نے شکر کا حق ادا بھی بڑا سرمایہ بڑی دولت سورت کے کسس رب مولا فرما دفا پہ ہاہو لت بل حسبت فرمایا سامن ایزانے دے سن ایولت دے خزانے دیا کنجیاں طاقتور پہلوانا کا ایک ٹولا تماعت نہیں سن چکتے اللہ دا قرآن ای توجہ فرمائی ہوں ایڈی سرمایہ دولت رکھ والی بڑا پارو جام لوکی مشا لے ہوں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 جڑیاں بتانا دے خلاف انہوں نے نبیاں والیاں سبیاں انہوں نے ہو آیت پڑیاں آنیاں ہی نہیں اچھا جڑے شیعہ نے انہاں دو آیت اہل بیت تھی شانتی انہیں چڑھ لی اور جتھے بھی تقریر کر گے بھئی انما یرید اللہ ہی را الاش کمایا تفل قربا پڑی جان گے انہوں پڑی جان گے یہ ہوئی دو انہاں چن لیا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 رب دے لسلمان چلنے والا بنے ادر تمام مہندی آنگے نا کیا نڑے آنا ہونا پوری روئے زمین کوئی مائی دلال کر کے رکھاوے حضرت امام مہدی کسی انگلش کو پڑھیں گے کسی بکواس آپ سکھن گے کوئی بکواس انہیں سیکھنی رب دے پاک نبی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 بالو چاقو نہیں چکن جوگا تلوارا منگتا پھر ہوں سب کے جا میں تین قرآن سنا نہ نہیں جا سنا حق اس لیے بنتا پیا میں تین سنا پیام آ رہی نے کوئی نہ اگلی نہیں گئی خیال کرے بہت وال بولو سبحال اللہ ہوں تھوڑ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 بڑے روشن دلائل شریعت آکام سورج جنگ چمکتے لے آتے کنڈ کرتے سن وہ آتے سن جیڑا علم پہلو ہے نا دنیاداری کا دا. وہ سب کو بتھیرا ہے تے ہوں سن خوش ہو بما من العلم جیڑا علم منل دے کے دنیا کا ہوں سی تے خوش ہو کے آتے سن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 چوی گھنٹے رب نال جان گے چناؤ نہیں ہر گھر اس ویلے جانگے چ ربا تب روکے اصا کرنا تارجو کرمان دس رب وا شریک مولا سڈے تیمت اخیر کی سڈے پیو دے رب کا تے کردے سن شکر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 جائی جے جگ ہو پرواہ سننا اور صدا نہ سن سدا صدا نہ ہریا سدان رسر اہ ہری صدا نہ پھول جم خدا دیگر رب دمری کے متعدے سنہرنے نعمت نو رب سونے دی مخالفت کتر جی ہاں جی شریعت پورا اترنا شریعت دے خلاف نہیں چلنا آخے تو ایک واقعہ سنا وا جبا لا لاہور واقعہ لاہور دا واقع. لاہور دا واقعہ اچ کا لبے ہائے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 شکری بھی ہوں جے زبان تعریف کرنے مدینے والوں جب آ شرم کر رلیا کڑا کافران عملی طور سے مخالفت تعریف میری مینو تعریف تو رکھی کھڑا ہے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 یہ شکر ہے یا نہ شکری ہے بولو بولو رات دولت چکلے لائے یہودیت کا مدرسہ رکھ یہ اخبار ہے وہ قرآن کی توہین جی ودیت کا پرچار ننگیا رن بٹھائیا ایک پاسے قرآن ہے ایک پاس ننگی اورت ہے پنج روپئے جائے ننگی اورت ویخ کی خاطر قرآن دے ترجمے واسطے کوئی نہیں بھرتا جی قرآن کا ترجمہ سارے اخبار سے لکھے ہوتا ایمان دس کسی اخبار خریدنا سی سچی بولے یہ مطلب قرآن مطلب دے لانتی بڑھ آن اے آن اے دا مقابلے کنجری پیسہ نگاہ جنا کنجر کیمتی ہوگا رب کے قرآن جھوٹ کیمتی ہوا برا سور بن گیا خلاف ہون پہ ببرسول پوترے پرتے پرتے سدواں کرو اپنے باہر سگول دا کام یہ سگول بنایا اس واسطے کہ سلا بےغیرت بھائی خان زور کے سرم کا مسلمان فلنڈا بن جائے اپنے نبی دا دشمن بنے اور کشد کا پیر بن جائے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 نبی سارے اہل وہل کے سر مبارک پگ ایوا جی ہر ولی پگ اور نہیں پگ کچھ اگریز دے سر سے پگ کوئی نہیں کافر سر تگ کوئی نہیں پاندر دے سر سے نہیں سور در سے نہیں مجھ کے سر سے نہیں سنڈے دے سر سے نہیں جانور بھی بغیر پگو رہے کافر بھی بغیر پگو رہے اور ان مومن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 پیچھے ہے چھٹی بھی کافر ایتوار رب دے ولی مہر علی ورگے جو جمے نو چھٹی کردے رہے جو نہیں فرمائی خیر مغدیا ملدال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 ایک ہفتہ دیکھ اتوار دے روزے رکھتے سن ہرور مارگاہ کی آ رسو اللہ جناب روزے کیوں زیادہ رکھتے ہفتے اتوار دے ہرور نے فرمایا یہ دی عید کے دن نے دی عید دن نے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 میں کہ پتہ ہی ڈی کہا ہوں میں ڈیڈی انگریز ہے نا پہلو ہونی چاہیے جنا دل پیو نہ لبے انہوں کے لقب لکھے رسول اللہ دے لقب نہیں چنے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 جو فرمائی آخا سبحان اللہ تا کر کے ویکھ رہے میں آلما جوڑے جناب جوڑے سدھے کرنے والا غلام تر سامنے بیٹھا ہی اللہ کی مہربانی ڈنڈی ماراگا کل سچی کھڑی کراں کراگا سونے کی دی تکڑی تولتے دی کوئی ناراض ہوے تو پہ راضی ہوگی تو وجہ نہیں فرمائی آلم کا کام یہ ہوئی ہے جڑا علم دی خدمت کرنے والا ہے نبی پاک سرکار کیراست نا پکچا چھوڑے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 یار جب این کچھ دتا ہے نا سانو اب سونے کے دینا ہر قربانی دے آر بازار شہر ہر کاروبار نبی شریعت مطابق رکھا گے تاکہ ابھی پیو ددا تو ود شاکر بن جائیے ود شکر کریے کیونکہ رب نے نیمت جو سانو واپ دتی لیکن آپ ہوں نہ شکرے آپ پکی گل ہے منی بھی کہنا ٹھیک ہے نا ہوں وجہ دس سج دسو کہا سان چکنا بنایا ہے میرا پچھلا بوجود بھول گئے گیا یاد ہے نا قبلہ ملاد کے موضوع پر کچھ ارشاد پر منائے ملاد میرا بیان پاؤں کا سامنے ملاد دا پتا کوئی نہیں یہ بیچارے نہیں جانتے ملاد ہوتا جی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 جو ہے میرے مولا کا فضل ہے مولا فضل ہے کی سوچیا سی ہوں سمجھ لگی نے ساڈے لانتی بنان کا آ سب دی کی لیے تعلیم سڈے سوچ نظریات ہیں کافر والے ان سکھائے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 مفید اگریز سان جہاز بنا دیتے ہیں اگریز سانو ہر شہ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 یہ سارا خاندان ہی جو کچھ رب سونے دروازے دے خلاف بولنے والے پتھر یہ یہودی کافر دالم ہے ہی خلاف پتا کیا کو کلو جی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 تیسرا کافران خلاف بولنا دی بھی پر رب بھی بولے سوا لکھ کبھی بھی بولے سڈا کلمہ بھی بولے اصا کلو پڑھنے پہلو کافران کے خلاف بولنے آ. لا علا پہلو بعد رب آد سان بعد پہلا سارے دشمن دے خلاف بول اللہ بولتی فرمائی پہلا لا الہ کہو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 کافر دے خلاف چلن فرد نہ سمجھے کافران لڑن فرد نہ سمجھے او بھائی مانا مسیا تول رونا سانب آ چکو تلوار سے وڈو کاٹے تے لڑائی فرد جہاد فاردے دے خلاف بولنے بھی گل کرنا پر گل کی ہے کیوں ایسا نہیں بولن دیں دے دے دے کفر دے خلاف کافران خلاف اس واسطے کہ سا نظریہ کارون آ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 سڈے کسی فن سائنس کا کمال نہیں رب کا کمال کتا سو ساری ازمائش مخصوص کافر ہاتھوں ظاہر کرایا سو تاکہ میں ازماو کے سائنس کافرانے ہاتھ کافرانے بنتے ہیں یا میرے حبیب کے بنتے ہیں اس واسطے رب اتوں بنوایا جی ہوں جہا مومن وہ آخے گا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 لکتی شیتانا تو نہ لکھے موئی فرشتیاں تو بھی لکتی ہے توجہ نہیں ہوتی خبر کی نہ ہونا فرشتے اتے فرشتیاں تو پی لکی ہے فرشتیاں تو پی لکتی ہے شیتانہ دیکھ آئی ایمان دال دسو مسلمان دھی بہن مری ہوئے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 یہ بئیمان سمجھتے ہیں کہ, سمجھ کہ جہان ہمیشہ چلیں ہمیشہ تو لگا ہوا نے بڑا ہمارا کوئی اے بھی لگا ہوا تھا نے لگا ہے بےدی ہوتا ہے اللہ دا فقیر دین نہیں بنتا کیوں وہ سارا فضل ربی سمجھتا ہے وہ مردے بھی زندہ کرتا سائنسدان بلا مرد زندہ کرتے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 جدو کریے ذکر محمد دا دل ن سرو راجانے جدو کریے ذکر محمد د فل ن سرو راجانے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 یاد نے ایک یار واستے رب میں فیل سجائیاں سرکار بستے رب میں فیل سرکار